اسی کی طرف تم سب کو پیرنا ہے اللہ کا سچا ودہ بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائی گا کہ ان کو جو آمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلاح دے اور کافروں کے لیے پی کو کھولتا پان اور دردناک عذاب بدلا ان کے کفر کا